الحمد للہ وقف سلام والا سید و خاتمیا محمد نئی مصطفیٰ والا علیہ و اسفابی السدو رحمر آ منو سم کفرو سم آ منو سم کفرو سمداد ولاحدیہم سبیلا بشر المنافقی نب ان ادابن علیم الگ تخ نل کا فری نویا امند عب تون عند عزت فینل عزت میر من تو منو سلو آل راک شکل السلام علیکم ہم سنا درو درود ختم لمبے لہ تحیت برسنا و بعد آج رانا دہر بلا کلمہ حق میں حق آخنے کی توفیق بخش دوستوں بندہ ناچیز دا موضوع آج کل کے دینی مدرسے یہودیت کے مورچے یہ موضوع ہے میرا جس وقت کفر کی طرفوں فتنہ اٹھے اسی وقت اس فتنے ننگا کرنا نو سمجھاونا اور اس دا دفاع کرنا آ, اس کا دفاع کرنا یہ ہر وار سے رسول اللہ کا فرض ہے میں خاد میں دین ہونے کے ناطے سے اس فتنے کی سرکوبی اور لوگوں کے سامنے اس کو کھولنے کے لیے آج تیاری کر کے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے شرع صدر عطا فرمائے میری امداد فرمائے وما توفیقی اللہ بل العلی العظیم خطاب میں اردو میں کروں گا مائش ہے اور ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ خطاب میرا چاروں صوبوں کے لیے ہے اور قومی زبان میں اسی وجہ سے ضرورت محسوس کر رہا ہوں دوستو کسی بھی تہذیب کو خواہ اچھی ہو یا بری لوگوں میں پھیلانے کا ذریعہ ایک ہی ہے جس کو تعلیم کہتے ہیں تعلیم کا مقصد ہی اصل یہ ہوتا ہے کہ فکر و عمل کو آگے منتقل کر دیا جائے تہذیب سوچ عمل کے مجموعے کا نام ہے سوچ عمل اگر کافرانہ ہو تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیمی نظام کافرانہ بنانا پڑتا ہے اور اگر تہذیب اور سوچ اور عمل اسلامی ہو اور انبیاء بیا الحم کا ہو تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے اسلامی تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم کو اختیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے ہاں رہا قانون تو وہ بھی در حقیقت دیکھا جائے تو اسی تہذیب کی پیداوار ہوتا ہے قانون کی طاقت ضرور ساتھ ہوتی ہے تہذیب کو پھیلانے میں لیکن وہ محض تعلیم کا تحفظ کرتی ہے. کرتا ہے قانون جو ہوتا ہے نا وہ تعلیم کا در حقیقت تحفظ کر کے اس کی امداد کر کے اس کی معامنت کر کے قانون کا بھی در حقیقت مقصد جو ہوتا ہے وہ تہذیب کو پھیلانا ہوتا ہے تو قبلہ ہمارا نظام تعلیم جو اسلامی ہے یہ ایک دنیا میں منفرد نظام تعلیم ہے جس کے مقاصد انتہائی آلہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مارفت اللہ تعالیٰ کے احکام کی پہچان حاصل ہو جس, جس کو اکبر البادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے سب مل گیا اسے جس سے اللہ مل گیا کتنا عظیم مقصد ہے کتنا عظیم غرض و غایت ہے جب اللہ مل جائے تو پیچھے باقی کیا رہ جائے گا جی بلکہ میں تو کہوں گا کہ اللہ کے ملنے کے بعد رب العالمین جل جلال کے ملنے کے بعد پھر کسی کے ملنے کی طلب بھی نہیں رہتی ہاں جب اتنا عظیم مل جائے تو پھر کیا اور کیا ہو جس کی انسان طلب رکھے اس کا مقاصد آلہ سب سے بڑا مقصد یہی دوسرے نمبر پر اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق چلانا یہ دوسرا مقصد ہے اور وہ بھی پہلا مقصد بھی دینی مدارس اور دینی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا مقصد بھی دینی تعلیم کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے برملے سے کہیں سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اس مقصد کو آگے چلانے کے لیے ہمارے دینی مدارس اور بزرگان دین کی خانقاہوں نے خوب کام کیا دینی مدارس جن کے سرپرست علماء ہوتے تھے علماء حق کیما محمد رضا بریلوی جیسے اور خانکاہوں کے سرپرست صوفیاء کرام جیسے میاں شیر ربانی وغیرہ یہ حضرات ہیں علماء اور سوفیا کا اول علماء کرام اور سوفیازام کا آپس کا یہ تعلق اور دینی خدمت میں ان کا ہمیشہ کردار رہا ہے یہ <سلام> کام اس حد تک الحمدللہ للہ سلاطین اسلام نے بھرپور انداز سے کیا اور ہر دور میں سلاطین اسلام اسلامی بادشاہ اپنے دین کے ساتھ ضرور مخلص رہے ہیں جتنے بھی بد کردار تھے ان میں دو جرم پیدا نہیں ہوئے ایک کفار کی دوستی کا دوسرا اسلام کی دشمنی کا ہاں میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں جو اسلامی بادشاہ گزرے ہیں بڑے بڑے گناہ اور مجرم ہوں گے لیکن وہ لوگ نہ کافروں کے ساتھ دوستی جوڑتے تھے اور نہ ہی اپنے مذہب کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ گئے گزرے دور میں بھی مسلمان بادشاہ جہاد کرتے رہے اللہ! یہ سچی دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی وہ حضرات اسلام دشمن نہیں تھے اور کافروں کے دوست نیشے! کفر کے دوست نیشے! کیونکہ اسلام دشمنی اور کفر دوستی یہ منافقت ہے نیشے! کیا ہے پھر کلمہ پڑھنے والا منافق ہے وہ کافر ہے چاہے لاکھ کلمہ پڑھے وہ لانتی جب سلاطین اسلام یہ کام کرتے رہے حتیہ کہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں جس کو برسگیر ہندوستان کہا جاتا ہے اس پر جب مغلوں کا جب مغل بادشاہوں کا دور تھا تو انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے اسلامی تہذیب اور فکر کو آگے پھیلانے کے لیے محمد مصطفیٰ کی وراثت کو آگے پھیلانے کے لیے ان حضرات نے اس برے صغیر میں دینی مدارس کا جال بچھا رکھا تھا اب کے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ مغل بادشاہوں نے ہر چار سو ہر چار سو افراد کے لیے ایک مدرسہ قائم کر رکھا تھا اللہ! ہر چار سو افراد کے لیے ایک مدرسہ اور میرے سامنے کتاب پڑھی اور دینی مدارس میں تعلیم اس میں لکھا ہے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں ٹھٹا ٹھٹا سندھ کا ایک شہر ہے ٹھٹا شہر ٹھٹا میں چار سو دینی مدرسے تھے نگر نہیں بنایا ہوا تھا دینی مدارس کو لوگوں نے اسلام کے ساتھ دوستی کی ملا پر معاشی طور پر مستقل اور غیر محتاج بنایا ہوا تھا جس کی وجہ سے مغل بادشاہوں کے دور میں دینی مدارس کے ساتھ سینکڑوں مربع رقبے وقف کر کے لگا دیے جاتے تھے تاکہ ان کی آمدن ان ہمارے اسلامی قلعوں پر صرف ہو جن سے ہماری قوم میں خدا خوفی بھی پیدا ہو خدا کی معرفت بھی پیدا ہو ان کی دنیا بھی اچھی ہو ان کی قبر بھی اچھی ہو ان کا اے جب حسر بھی اچھا ہو اور یہ اللہ رسول کے پسندیدہ لوگوں کی شکل میں زندگی بسر کرتے رہے مزے سے کہیں ذرا سبحان اللہ اب اس بات کی گہرائی پر جانا خدا کی قسم تمہیں میں سمجھتا ہوں تاریخ سے کا رکھا گیا ہے حقائق کو تم تمہاری نگاہ سے دیا گیا ہے جو دینی احبر تھے وہ دین کے ڈاکو بن بیٹھے رنگ بن بیٹھے اور جو تمہارے سامنے دین پیش کرنے والے تھے وہ پیٹ کے چکر میں پڑ گئے جو تمہارے تعلیمی احبر تھے وہ یہودی کے ٹٹو بن کر بیٹھ گئے جس کی وجہ سے تمہیں حقیقت کسی نے نہیں سمجھائی آئیے انشاءاللہ شاء میں پورے چیلنج کے ساتھ ہر بات پیش کروں گا اور سات کروں گا کہ فقیر کی ہر بات عن حق اور حقیقت ہے اب سمجھیے سینکڑوں مربے رقبے ان کے نام تھے مدارس کے نام تھے مدارس سے فوج تیار ہوتی تھی جو اسلامی مجاہدین بنتے تھے انہی مدارس سے ہی ہی خان قاہر سے ہی الحمدللہ قاضی بنتے تھے جو نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے سناتے تھے انہیں دینی ودارت سے علماء بنتے تھے انہیں دینی ودارت سے مشاق اور صوفیاء بنتے تھے آج کیا یہ انجمن نعمانیا انجمن نومانیا اور آج بھی لاہور کے ٹیکسالی گیٹ کے ساتھ مدرسہ موجود ہے جس میں ہمارے پیر سید مہر علی تاجدار گولڈا پت رہے ہیں evet. توجہ نہیں کی رمضوق سے کہیے سبحان اللہ تو میں بتاتا چلو حضرت ان دینوں میں ان دینوں دینی مدارس کا مقصد پیٹ پروری نہیں تھی ظاہری اعزاز نہیں تھا دنیا حاصل کرنا نہیں تھا شہرت کمانا نہیں تھا نہ ہم لاج شہرت مقصود نہیں تھی کیونکہ ایسے مقاصد سیدھا جہن میں لے جاتے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ اگر لوگ وہ حضرات علم دین حاصل کرتے تھے مقصود دین کی خدمت الاقت اللہ اللہ تعالی کی پہچان اور مستفیٰ کی غریب امت کی رہنمائی توجہ نہیں کی ذرا چاہیے سبحان اللہ یہ عظیم مقاصد ان کے سامنے تھے یہی برانڈ پایا مقاصد اور اگر اگر ان کے سامنے تھی جن کے تحت وہ درویش چٹائیوں پر بیٹھ کر للہ خدمت کرتے تھے کبھی کسی جاگیردار کبھی کسی پیسے والے کبھی کسی مالدار کی جیب کی طرف وہ نہیں دیکھتے تھے ہمیشہ دیکھتے تھے تو مستفا کے دربار کی طرف دیکھتے تھے سبحان اللہ سدکے جاوا کیونکہ تخت سکندری پر oh, ہاں ہاں توجہ سے کہیں سبحان اللہ Allah. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں Allah. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر سے کہیں سبحان اللہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ادھر دیکھیں وہ تو وہ تھے فقیر ان کا ادنا سا غلام بلکہ غلاموں کا کتا بیٹھا آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں برا غور سے سمجھنا مجھے کہنے لگا چشتی سند تیرے پاس آئے اوقاف میں جگہ ملتی ہے محکمہ اوقاف میں تم وہ جگہ لے لو اچھی خاصی آمدن آئے گی معاشی طور پر محتاج نہیں رہو گے وکار بن جائے گا میں نے کہا بدھوں یہ تمام اوکاف والے اور یہ تمام گورمنٹ کروڑوں روپئے مجھے دے اور یہ کہتی ہمیں اپنا ملازم رکھے میں ان کو رکھنا نہیں دلہ سمجھا مجھے اپنی طرح بغیر سمجھا قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تعالی نے وہی سوفیا ہاں جن کی خان ہے ایک درخت کے نیچے ہوتی تھی وہ کسی محل اور دفتر میں نہیں بیٹھتے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے دین کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو دین مستفیٰ سکھا رہے ہیں کیوں وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی کے دین کو کسی محل عمارت دفتر کی ضرورت نہیں مستفی کے دین کو ایک مخلص اور درد مند مومن کی ضرورت ہے توجہ نہیں کی یہ سب شیطانی اور یورپی میں یار ہے کہ بڑا دفتر ہو بڑا سیکٹریٹ ہو بڑا مکل ہو میرے خاص ہے تو اسلام کو کوئی ایسا رکھنا نہیں چاہیے بتاؤ میرے محمد ربی نے ایک جھا بڑا تھا ایک چھڑیوں کی چھت اپنی مسجد بنوائی توجہ نہیں کی تو اسلام کیسے پھیلا پھیل گیا کہ نہیں پھیلا اب سمجھنا کیونکہ ہمارے صوفیاء اور علماء کا مقصد عظیم تھا وہ لوگ دین کا درد رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عزت اور وقار کسی دنیا دار کے پاس نہیں کسی کافر کے پاس نہیں عزت اور وقار ہے تو رب رحمان کے پاس ہے اور یہ اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تابے اور اطاعت کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو عزت ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی حد کی ضرورت نہیں وہ ایک ہی ہبا ہے اگر ساری کائنات کی عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو محمد مصطفا کے غلام بن جاؤ آلو! آلو! ترا کہیے سبحان اللہ آلو! دور سے کہیے سبحان اللہ آلو! آلو! اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جب ان کے مقاصد آلہ تھے مقاصد ان کے آلہ تھے تو ان لوگوں نے نہ کسی نہ کسی تابوتی طاقت کے سامنے سر جھکایا اور نہ ہی دین میں ملاوٹ ہونے دی نہ ہی دین کو چھپایا کیوں اس وجہ سے کہ یاد رکھنا دینی جو راہبر ہوتا ہے اس کے ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن اس کے دو گناہ ایسے ہیں جن کی بخشش مالا کے قابضوں میں نہیں ایک دین کو چھپانا توجہ سے سنے دین کو چھپانا پیسے دولت تمام خوف کی وجہ سے دین کو چھپا جانا یہ جی ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے یہی جرم یہودیوں سے سرد ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا حشر رب نے کیا کر دیا ہے رب نے ان کے ساتھ تا قیامت اعلان دشمنی کر دیا ہے دوسرا جرم دوسرا جرم کفر کو دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ ملانا توجہ نہیں کی کفر کو اسلام کے ساتھ ملانا کفر کی ملاوٹ دین میں کرنا کفر کی ملاوٹ جوم ہے جو اس کا ارتکاب کرے رب رحمان کہتا ہے آ تو تو ہمارا دشمن ہے اب تیری جنگ میرے ساتھ اور میری جنگ تیرے ساتھ ہے اب میں دیکھتا ہوں تجھے کام بچا سکتا ہے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اگر اب کے یہ تو گناہ نہ ہوں تو اس کے باقی جتنے گناہ ہوں سمجھو معافی ہو جائے گی توجہ نے کی لیکن ان ان دو زلیل گناہوں کی معافی نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے سابقین اقابرین جن کو حق بنتا ہے کہ ہم اکادرین کہیں کیوں اس وجہ سے کہ وہ وہ یہ نہیں کہ ہم سے پہلے گزرے ہیں اور ان کا زمانہ پہلے ہے نہیں نہیں ان کے کام بھی بڑے تھے ان کے نام بھی بڑے تھے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے تاجدار گولڈا کا نام آتا ہے تمہاری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ کیوں نکلتی ہے جو نہیں کی آج کے ہمارے کاگرین بھی ہیں جن کو میں اصاگر کہنا بھی اصاگر کی توہین سمجھتا ہوں ہاں جی جن کے خلاف میں بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ جناب جی اصا اکاگر کی عزت نہیں کرتا میں نے کہا بدبختوں کا کادر وہ نہیں ہوتے بڑے وہ نہیں ہوتے جن کی داری چٹی ہو بڑے وہ نہیں ہوتے جو عمر کے لحاظ سے بڑے ہوں بڑے وہ ہوتے ہیں جن کی کہیں سبحان اللہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اسلامی حکمرانوں کے دور کی بات کیا کروں میں مسلمانوں کے موٹور کی بات کیا کروں میں انگریز کے تابوتی شیطانی ہاتھ کنڈے رکھنے والے لائن کے دور حکومت کی بات کرتا ہوں کہ ان کے ظلم ناصافی دنگا فساد کے دور میں بھی خدا کی قسم ہمارے اکابر نے اپنے دینی مدارس کو محفوظ رکھا اسلام کی تہذیب کو محفوظ رکھا آج اگر آج اگر آپ کے پاس کوئی نبی پاک سرکار کا نام و نشان حضور کے اسلام اور دین کا موجود ہے تو یہ سب فیل ہے سوفیا اور علماء اہل سنت کا اللہ! علم میں نہیں اللہ! توجہ نہیں کی اللہ! ذرا پنجابی کی آمیزش اور ملاوٹ بھی ساتھ ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ کرارا بنتا جائے اللہ! علم میں نہیں علماء کی بات کر رہا ہوں اللہ! کی؟ جس کو امام محمد رضا بریلوی کہتے ہیں سب کے جاؤں خدا کی قسم اب سنیے اس دور حکومت میں جس وقت برطانوی سامراج پوری دنیا کو مسلط ہے اسلامیوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے اسلامی تحریر کو سرے سے نکالنا چاہتا ہے اس دور میں بھی کسم پورسی کے دور میں بھی مسلمانوں کے یہ دینی اور حق کیسے اگلار کیسے اگلار کیسے اپنے تہذیب اسلامی اور اپنے دینی مدارس کے نظام کو محفوظ اور خالص رکھا ہوا تھا میرے سامنے فتح واریا ہے جس کے ملا ملوند ہے میں باتیں کر کر کے روٹی ٹکڑ کھاتے ہیں توجہ نہیں گی مجھے ایک رات مجھے ایک رات میری تقریر تھی شور کوٹ مجھے ایک شخص کہنے ایک مولوی صاحب کہنے لگا کہنے لگا فلانا مولوی عبد چشتی ہے کھانے وال کا اس کو میں نے بتایا میرے گاؤں میں چشتی آ رہا ہے وہ کہنے لگا کہ بڑا سخت مولوی بلا لیا ہے اتنا بڑا سخت مولوی تمہاری تو عوام نہیں پچا سکے گی آوڑی پنجابی کی ملاوٹ بھی کر رہا ہوں پچا کے توجہ دیجیے اب تمہاری عوام برداشت نہیں کر سکے گی مجھے جب اس مولوی نے یہ بات کی میں نے کہا مولوی صاحب میں سخت نہیں ہوں میں نرم ہوں اور بےغلت ہوں کہنے لگا کیوں میں نے کہا سخت دیکھنا چاہتا ہوں تو حشیل ہو جس نے تو سی مگر ماں صاحب مگر نہیں اور توجہ کروں سخت وہی چیز ہوتی ہے نا جس کو موڑا نہ جا سکے توجہ نہیں ہوگی سخت کا یہی مطلب ہے نا نرم کو جیسے مور مڑ جاتی ہے سخت نہیں مڑتی میں نے کہا ملا جتنا میرا حسین سخت ہے اتنا میں نہیں ہوں میں تو بےغیر تو ہوں دو چار برائیوں کی بات تھی پاپ حسین نے اس ہاکم کو تسلیم نہیں کیا حاکم نہیں مانا بات پر شہید کروا دیے سمجھانے والے سمجھاتے رہے ہیں اپنے حساب میں اپنے ذہن اور سمجھ کے مطابق فہمائش کرنے والے فہمائش کرتے رہے لیکن حسین نے ایک ذرہ بھی مرنہ گوارا نہیں کیا معلوم ہوا اصل سخت ہے تو حسین ہے توجہ توجہ نہیں تھی روک سے کہیے سبحان اللہ اب سنیے یہی امام رضا بریلوی جن کے نام یہ سارے لے کر کھاتے ہیں مستفا جمع جب جمعہ نماز پڑھی جاتی مستفا جاننے وہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے یہ ہم سنیوں کی نشانی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کیا کہتے ہیں ہم سنیوں کی نشانی ہمارے سنیوں کی اہل سنت وجاعت کی نشانی ہے بلکہ میں کئی بار تقریر کر کے اگر اٹھ کر ویسے دعا مانگتا ہوں اور یہ درود و سلام ہر منظوم شکل میں نہیں پڑھتا نصر کی شکل میں تو تقریر سے پہلے پڑھ پہ لیتا ہوں نا اصلا تو وسلام و علیہ رسول اللہ کون سی تقریر ہوگی فقیر کی جس کی ابتدا میں یہ نہ ہو جب ہم سے درود چھوٹ جائے تو بہت آ جائے جو نہیں کیے سب اللہ ہماری جان ہی درود ہے درود والا ہے ہم کیوں چھوڑے اس بات کو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اب سنیے سنیے میں نے کہا وہی درود وہی منظوم درود جس کا پڑھتے ہو اور مجھے کہتے ہو تم نے نہیں پڑھا کہیں وہاں بھی تو نہیں بن گئے توجہ نہیں کی تو میں پوچھتا ہوں اللہوں سے ان ملاؤں برگر برگر بر بر بر بر برگر برگر ملا برگر کون سے ملا برگر برگر جانتے ہو ان برگر سے میں پوچھتا ہوں چی اگر یہ منظوم درود منظوم سلام کا لڑانا تقریر کے بعد پیش نہ کرو یہ تو وہاں بھی بن جاتا ہے تمہاری نگاہ میں پوچھتا ہوں امام محمد رضا کے فتوا رضویہ جو ہیں وہ سارے کے سارے تم پی کر بیٹھ گئے اس کی مخالفت کر رہے ہو اب تمہیں کیا فتوا دوں تم کیا بنو گے ایک سلام نہ پہنے والا وہ بھی کبھی کبھار وہ تو وہاں بھی ہے اور جو پورے فتوے چھپا جائے اور یوں نگل جائے جیسے چرگا نکلا جاتا ہے توجہ نہیں کی تو تم بریلوی ہو کیا تم بریلوی ات کا ہو یہ دیکھو امام احمد رضا کا فتوا یہ دیکھو انہوں نے اس دور حکومت میں جب انگریز خود براہ راست ادھر تھا اب تو اس کی روحانی اولاد ہے نا پہلے وہ براہ راست ادھر تھا پہلے بلا واسطہ تھا اب دل واسطہ ہے پہلے گورا ادھر تھا اب کالے ادھر ہے توجہ نہیں کی اس دور میں امام محمد رضا نے انگریزی انگریزی انگری سامراج کی یہ لانتی تعلیم جس کا مقصد اسلامی تہذیب کا خاتمہ تھا اسلامی جہاد کا خاتمہ تھا نبی پاک سرکار کی امت کے عقائد کو بگاڑنا تھا مسلمانوں کے شہر کو شکو کو شبہات ڈال کر اسلام سے باغی کرنا تھا یہ لانتی منصوبے حوالے آگے پیش کروں گا امام احمد رلا نے اس دور میں اس لانتی نظام کو تعلیم کو انگریزی کو اپنے مدارس میں داخل نہیں ہونے دیا توجہ نہیں کی نے فرمایا کہ امداد اگر گورنمنٹ دینی مدارس کی کرنا چاہتی ہے تو شرط ایسی رکھی وہ دے نہیں یا دے تو ضائع ہو جائے مقصد ہی حاصل نہ ہو توجہ نہیں کی آپ نے شرط کیا رکھی جلد نمبر چودہ فتح رضویہ نیا سیٹ صفحہ نمبر چار سو تیس آپ فرماتے ہیں امداد کی بنا پر انگریزی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی تو اس کے لینے میں شرحن کوئی حرج نہیں انگریزی داخل رکھنے کی کرنے کی شرط ہو ہی نہ کوئی شرط عائد نہ ہو تو پھر کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے پیسہ بھی ہمارا ہے توجہ نہیں یہی دی. <choses> دینی مدارس کے اوقاف اور آمدنی ہیں جن کو انگریز نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے آتے ہوئے تاکہ ان کو ان مدارس کو کمزور کر دیا جائے آتے ہوئے پہلا کام اس نے یہ کیا ہے تو امام محمد راہ نے فرمایا کہ یہ میں یہ کہوں گا کہ ہر باقی ہر صورت میں امام محمد رضا نے فتوا کیا دیا ہے ان کی جا کاٹ دی ہے امام احمد رضا کی بصیرت جانتی تھی کہ انگریز کا سارا فتنہ اور راز ساری جال سارا براہ صرف اسی انگریزی کے دم قدم سے ہے اسی تاریم کے دم قدم سے ہے اور اللہ ماں نے بھی تو یہی بیان کیا ہے نا کلمبا لاہوری بھی یہی کہتے رہے امام احمد رضا مدرسہ اور سکول یہ جوان یہ فرور و سرورائی انہی کے دم سے میں کھانا فرنگ تو چلے گی کلندر بھی کہتا ہے یہ سکول جو ہے یہ انگلش جو ہے یہ جوان جو ہے ہمارے جو انگریزی کٹو بنتے ہیں بڑھ کر کیا بنتے ہیں جن کی جیسے پو دم مروڑ دی جائے ویسے مڑ جاتا ہے یہ ایسا نہ مراد بے دمہ جانور ہے توجہ نہیں کی طرح کہیے سبحان اللہ مدے سے مدے سے کہیں سبحان اللہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں امام محمد رضا بریلوی نے ٹھکرا دیا ٹھکرا دیا ٹھکرا دیا توجہ سے نہیں مدے سے کہیں سبحان اللہ بلکہ آگے تو امام محمد رضا نے ایک مزید وضاحت کر دی ہے سفا نمبر چار سو اکتیس پر لکھتے ہیں جب کہا گیا کہ انگریزی فیشن نہیں ہونا چاہیے انگریزی فیشن تہذیب نہیں ہونی چاہیے تو امام محمد رضا نے سترا دیا آردی. کہ انگریزوں کی تقلید فیشن وغیرہ سے آزادی دہریت نیفریت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں خدا ایسا صحیح کرے مگر یہ صرف تک کے امداد و احاط سے حاصل نہیں ہو سکتے اسی آپ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی اعلی حضرت تیری بصیرت پہ قربان اور تیری بصیرت پہ قربان سبحان اللہ آج کچھ اعلی حضرت کا نام چرانے والے چوک جن کا استعمال ملتان میں ہو رہا ہے ان بہنوں نے اللہ حلب کا نام چنا رکھا ہے اور اپنے مدرسوں میں شرط کر رکھی ہے میٹرک اور انگلش کہتے یہ ہیں ہم فکر اللہ کے حامل ہیں فکر اللہ کے بامی ہیں فکر اللہ پر چلنے والے ہیں ہم رضوی ہیں رضوی میں نے کہا تم رضوی نہیں بیگم ہو بیگم ہوجہ نہیں کی بیٹھا ہے <تصفح> اللہ کے <علیہ وسلم> اللہ تعالی کے کرم و فضل سے امام احمد رضا انگریزی تعلیم کو کیا کر رہے ہیں یہ سر سید احمد خان کی لگائی ہوئی آگ ہے آگ تعلیم نہیں ہوتی آگ جلانے کے لیے ہوتی ہے یہ کس کو جلاتی ہے یہ نامو رسالت کو جلاتی ہے یہ مسلمان کی عزت کو جلاتی ہے یہ مسلمان کی آادی کو جلاتی ہے ہر چیز کو جلا دیتی ہے اب جلانے والی آتش کو اگر تعلیم کوئی کہے کو تو آج کا یہ ٹٹو تو ہوئے ہو سکتا ہے امام احمد رضا جو کہہ گئے ہیں بتاؤ وہ اس دور میں بول رہے ہیں جس دور میں انگریز خود بیٹھا ہوا ہے لیکن مرد خدا بولنے سے باز نہیں آتے ذرا سے کہیے سبحان اللہ آئی جو مردہ حق گو بی باقی آئی نواں مردہ حق گو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں کی مزے سے مزے سے کہیے اللہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آفرین یہ ہمارے اکابر ہیں جب ان کا نام آتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے خدا کی قسم جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ حق ہے یہ ہم چوہے اکابر کیوں بنائے بھائی توجہ نہیں کی امریکی چوہوں کا ہم اکابر نہیں مانتے ہم اکابر نہیں مانتے آگے سنیے یہ کہتے ہیں ضرورت ہے ضرورت ہے شرط رکھی ہے نہیں تو دین سمجھ نہیں آئے گا اعلی حضرت کے دور میں انگریز بھی تھا سیس بھی تھی انگریزی بھی تھی سب کچھ تھا اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں انگریزی اور وہ بے سود و تزی اوقات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا آخن جورے آخن جورے اوکھن جورے آخن جورے ملا توجہ نہیں کی جنوں میں انگریزی نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو ترقی کیسے ہوگی بخاری کیسے سمجھ آئے گی میں گھر تین چڑے بخار اللہ انڈیا گدار ملا آخر سنبھال لا اب ایمان چھوڑے آپ کسی چوڑے بھی حانی ہو لے تجھے ضرورت میں سرو ہے کی حضرت کو کیوں نہیں ہوئی توجہ نہیں تھی اور جان ملمڈوں سے پوچھ کوئی تم نے آج تک امام احمد رضا سبھی تیار کیا ہے <احسن> توجہ نہیں کی نیم ملا ایسے بنے بیٹھے ہو میرے پاس ایک کتاب ہے فقہ کی فقہ شافی کی کتاب ہے فقہ شافی کی میں نے بڑے بڑے مدرسے کے مفتیوں کے پاس رکھی قسم خدا کی اٹھ آٹھ آٹھ دن دس دس دن پندرہ پندرہ دن سر مارتے رہے عبارت ہی سمجھ نہیں آ سکی وہ ایک امام محمد رضا تھے جن کی عبارت آج کے ملاؤں کو تو دور کی بات ہے آج کے ملاؤں کو ان کی اپنی عبارت کیا ان کے شیر سمجھ نہیں آتے توجہ نہیں کی جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے انگلش کا لفظ نہ کبھی لکھا ہے نہ کبھی لکھا ہے نہ زبان سے بولا ہے اللہ امام احمد رزا کی یہ بات میں نے ڈاکر مسود حیدرآبادی سے جامعہ رسولیہ شرازیہ بلال گنج میں جب پڑھاتا تھا اس وقت سنی وہ ماہر رضویات سمجھا جاتا ہے اس نے کہاں تقریر کرتے ہوئے تھے میں نے انگلش کا لفظ نہ کبھی لکھا ہے نہ کبھی بولا ہے توجہ نہیں دی بلکہ ادھر دیکھیے ملکہ وکٹوریا کا دور تھا اس کی فوٹو ڈاک کے لفافے چستا تھی آلہ حضرت جب خط پر لفافے پر پتہ لکھتے تو الٹا کر کے لکھتے تاکہ ملکا وکٹا اور یادیاں لگتا تھا راؤ توجہ کی تھی تو بدل سوال اللہ وجہ کی سی سوڑو او حضر سی میں اللہ اکبال کا ایک بیان سناتا ہوں سناؤ بولو بولو بولو علامہ اقبال کا یہ نورانی بیان کہ دینی مدرسے کو خالص رکھو آحا واہ و اقبال تیری فکر پہ قربان جاؤ آل کیا کروں جدھر جاتا ہوں اقبال ساتھ ہوتے ہیں علامہ ساتھ ہوتے ہیں دی دی دی یہ آل یہ الحمدللہ ذرا توجہ سے کہیے سبحان اللہ علامہ آل آل آل اقبال کا بیان میں نے نشانی رکھی ہوئی تھی کہاں گئی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے انیس سفا ہے انیس کتنا بولے بولو یہ ہے دینی مدارس میں تعلیم کتاب لکھنے والا سلیم منصور خالد چھپیا انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز آرمی دارہ فکر اسلامی اسلام آباد توجہ ہے کوئی نہ علامہ اقبال کیا بیان فرماتے ہیں ذرا کہیے سبحان اللہ علامہ فرماتے ہیں ان مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں کیا مطلب اس میں کوئی باہر سے ملاوٹ مت کرو انگلش وغیرہ کی ملاوٹ نہ کرو اس داڑھی منڈے پر آج کے مفتی اور آج کے پیر ٹریکٹر رہ برے تھریشر جن کی ایک ایک گز کی داڑی ہے اس داڑھی منڈے کی جوتی پر قربان کر دو یہ مومن نہیں ہے یہ مومن نہیں ہے آج کے اور یہ مومن ہے ان مدرسوں کی ایک اور اسی حالت میں رہنے دو مسلمانوں کے بچوں کو انہیں مکتبوں میں پہنے دو جانتے ہو کیا ہوگا واہ واہ اقبال واہ اقبال تیری بصیرت پہ قربان جانتے ہو کیا ہوگا جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں یعنی یورپ اور دوسرے ممالک میں اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتب و مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح سپین میں سپین میں مسلمانوں کو آٹھ سو کی حکومت کے باوجود آج گرناتا اور کتبا کے کھنڈر اور الحمران باب الخوطین کے سوا اسلام کے پیرو اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا یہاں بھی تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا کلندر مل اقبال تیری قبروں پہ تیری قبر انور پہ سارے صاحبزادے قربان سارے سجادہ نشین قربان ساریاں ٹھیٹ پیڑا قربان سارے ملا قربان آہا ذرا کہیے سبحان اللہ میں کیوں نہ کہوں خدا کی قسم میری مستفا کا یہ موجرا ہے شکر کیسی ہے ظاہر کیسا دیوانہ ہو مستفاق کے طریقے کار کا اتنا دیوانہ ہو کہ یہی علامہ اقبال کے بارے میں زندہ رو جو اس کے بیٹے کی کتاب ہے اس میں پڑھا ہے علامہ کو ایک رئیس نواب نے دعوت دی آپ کے ساتھ ایک سرفضل حسین کو بلایا جو ساری ہی تھا اس کو بھی ساتھ بلایا ساتھ اور دو قانون دان تھے چار بندوں کی د محل میں قدم رکھا وہ ایک نواب تھا شہانہ طریقے سے رہتا تھا گھر میں کالی بچھے ہوئے تھے سوفے سٹ لگے ہوئے تھے عالیشان کرسیاں تھیں جب الا کے داخل ہوئے بیٹھے کرسی پر تو فوراً زبان سے نکلتا ہے جس نبی کے سبقے میں ہمیں شان ملی ہے وہ تو سوفوں پر نہیں چٹائی پر بیٹھے ہیں مزے سے کہو سبح اللہ یہ دیکھو یہ ہے یہ ہے اندر کا فقیر بیٹھا ہے زاروں زار کتار رونا شروع کر دیا چلا چلا کر رو رہے ہیں اور لفظ منہ سے یہی نکلتے ہیں جن, جن کے صدقے میں ہمیں عزت ملی ہے دیکھ لو وہ مسلمان تھا نا وہ مومن تھا نا وہ ملا کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے انگلش سے عزت ملے گی مجھے انگریزی پڑھائی سے عزت ملے گی مجھے سلامتی نظام سے عزت ملے گی بلکہ یہ کہہ رہا ہاں ہے کہ مجھے عزت جو ملی ہے تو مستفی کے سبقے میں ملی ہے جو نہیں کی کہیے سبحان اللہ آل! زور سے زور سے کہیے سبحان اللہ زندہ دری کا ثبوت دیجئے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں قربان جائیے کرندر اقبال نے اپنے خادم خادم سے اور یہ بات کر رہے ہیں اور کرسی اٹھائی جا کر غسل خانے میں رکھ دی غسل خانے میں پھر رونا چلانا شروع کر دیا ہچکی لگ گئی ہچکی لگ گئی ہچکی بن گئی بلندر ہر اب چلانے ہیں جیسے کسی کا کوئی مر جاتا ہے اسی طرح غسل خانے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں کھاتے اسے کہتے ہیں میرا بستر لاؤ اس غسل خانے کہیے سبحال ایمان سے بتائیے نواب کا گھر ہے نوابوں کا دور ہے جو جس کو تم ترک کی کہتے ہو اسلامتی ماحول کی ابتدا ہو رہی ہے لیکن اقبال یہ نہیں سوچتے نواب کیا کہے گا ساتھ والے کیا کہیں گے کہیں گے پاگل ہو گیا ہے غسل خانے میں سو رہا ہے توجہ نہیں کی <تصفح> مگر وہ جانتے پھر مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے مکان ہے کتنا بلند شاہی سے نظر کسی کی نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے جو کیا اور سدکے جاوا ٹھیک ہے شرافت بڑا اشارہ کی تھی رگوں میں لہو باقی پیڑ آ میری عزت تا بنے گی میرا ایک دفتر ہو میرے سوفے سیٹ ہواندر وگوں نچدا ہوا توجہ نہیں کی ادرو فیکس پیا ہو فون جی توجہ نہیں کی توجہ کی جیجو نی جی ہاں میرے کول یار تھے کوئی سوئی نہیں ایو ایو زبان علی ہے ایو تے چنگی سوار کے نہیں سبحان اللہ کی اندر کی اگ بھی تو بجا ہے دعا کر جی میرے اندر لگی ہے شالا ہر کسے مسلمان کے اندر لگ جائے مرمت لڑا اللہ رگوں میں وہ لو باقی نہیں ہے بدلو باقی نہیں ہے قربانی و حجی ادو یہ سب باقی ہے تو باقی سے کہو سبحال اللہ اب بات کو آگے نہیں بڑھاتا وقت کم ہے قلت وقت کے پیش نظر سمیٹتا ہوں باتیں آخر میں کروں گا توجہ نہیں کی اب باتیں کرنے والی ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے اسلاف نے سودے بازی نہ کی بولیے سودے بازی نہیں کی تمہیں معلوم ہے پیر میرے شاہ نہیں بک سکے میرے پیر سیال نہیں بک سکے میرا سید محمد امام شاہ تاجدار لوگ نہیں بک سکے لاکھ خریدار گئے یہی صدر صدر ایجوب جس کو تم کہتے ہو یہ بہت اچھا تھا اور میں کہتا ہوں بلو میں تھا اس کے ساتھ کا اسلام دشمن کہاں ہوگا توجہ نہیں کی یہی وہ تھا جو میرے مرشد کے آستانے پہ چل کے گیا لیکن میرے مرشد پاک اٹھنا اور جا کر راستے میں استقبال کرنا تو دور کی بات ہے جب حجرے میں پہنچا ہے پھر بھی اٹھ کر نہیں ملے ایویں تو نہیں یہ میرے پاس جو بے نیازی ہے یہ کہاں سے آئی ہے توجہ نہیں کیتی اگر موڈے چ نہیں سی تو شاخا میں کتوں آئی سبحان اللہ یہ چشتیوں کا فیل ہے اور اس دنیا ہندوستان کی تقدیر بدلنے کا کام رب نے چشتیوں کے حوالے کر دیا ہے توجہ نہیں کی چشتیوں کے حوالے کر دیا ہے کسم خدا کی شیر خدا اس وقت دنیا کی باغ ڈور سنبھالیں گے ذرا کہیے سبحان اللہ چلو چھوڑیے خدا کے رازوں کو راز ہی رہنے دیتا ہوں آیا! وہ فقیر جانے اور ان کا کام جانے تمہیں اس بات کی قدر نہیں جب سامنے آئے گا پھر دیکھ لینا آیا! دعوی نہیں جب سامنے آئے گا مشاہدہ کر لینا آیا! وہ اصلاف نہ بچ سکے انہوں نے عزت اور وکار خدا کے ہاتھ میں سمجھا کسی وجہ سے وہ دین پر چلنے میں ماسا کتا ہی نہیں کرتے تھے اللہ نے عزت بھی بڑی دی ایمان سے بتاؤ مہر علی اور شیر محمد شرک پوری جیسی عزت ہے کس ملا کی حالیہ بتائیے توجہ نہیں کی لیکن ہمارے ملاوں میں یہ آج کے ملاوں میں یہ نظام یہ معاشرہ جب سامنے آیا تو ڈیڈ میں ڈیڑھ شریف میں اندر شریف میں خیال اترا کہ ہمارا اس وقار ہماری عزت نہیں معاشرے میں ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے توجہ نہیں گی ہم دو ٹکوں کے مسجد کے ملا بن رہے ہیں یہ ان کے الفاظ دو رہا ہوں ان خبیصوں کے توجہ نہیں گی ہمیں معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں سب پوچھ گچھ ہے تو انگلش دان کی ہے پیسے اس کی ہے جو اپٹ ہے جو انگلش کے دو چار لفظ منہ سے بکتا ہے بکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا تعلیم یافتہ ہے یہ بڑا شعور والا ہے یہ بڑا مہذب ہے حکومت میں اس کی قدر ہوتی ہے غرضے کے ان خبیصوں میں عزت دنیاوی عزت دنیاوی جاہو جلال دنیاوی رتبہ دنیاوی وقار کی حس پیدا ہوئی تو انہوں نے انگریز کا دامن پکڑ لیا خدا کا خدا کے رسول کا دامن چھوڑ کر میری بات پہ توجہ نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کے دل دماغ میں عزت اور وقار دنیاوی دنیاوی حص اور دنیاوی مرتبے کی لالچ آ جائے تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ اپنے دین کو اتنا برباد کر دیتا ہے جتنا کہ دو بھوکے پیاسے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں گھس جائیں جن کا مالک سر پہ موجود نہ ہو وہ جتنا بربادی کرتے ہیں کریں گے ان بھیڑوں سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے پیر کی بربادی کی توجہ نہیں کی آروا! کہو تم استعفی کی حدیث سناتا ہوں آروا! تاکہ اصل وجہ سامنے آ جائے مجھے بھی تو یہی کہتے رہے تجھے کوئی پوچھتا نہیں تیری عزت نہیں وقار نہیں آ ادھر آ جا بکار بڑا ہے معاشرے میں عزت بڑی ہے میں نے کہا ملعونوں یہ،, یہ عزت اس کی حرس رکھنا یہ تو ہر مسلمان آہ، کے لیے حرام ہے مسلمان ایک ہی عزت اور منصب کی فکر رکھتا ہے جس کو منصب اور عزت دین مستفیٰ کہتے ہیں توجہ نہیں کی آلہ! قسم خدا کی ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں یہ میرے پاس میرے پاس حدیث موجود ہے جس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت امام احمد بن حنبل امام نسائی امام تنظی امام ابن حدان حضرت کابل مالک انصاری سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں دے بانے جا آنے اور سرا فی رانا من بے افسادہ رہا من ہر سر مرے ارل مارے وشارہ پھیلے توجہ نہیں تھی مدنی مدنیا کا انعامدار فرماتے ہیں دو بھیڑیے بھوکے جو چھوڑ دیے جائیں بھیڑ بکریوں کے ریور میں وہ ان بھیڑ بکریوں کے ریور میں اتنا فساد نہیں ڈالتے جتنا فساد بندہ اپنے دین میں اس وقت ڈالتا ہے جس وقت اس کو مال اور منصب کی فکر اور حص پڑ جاتی ہے توجہ نہیں کی دنیا کے مال مطال سامان کی حصہ ہو جب یا پھر عہدے اور منصب کی کہ میں اونچا بن جاؤں لوگ لوگ میری عزت کریں لوگ میرے پیچھے ہوں میری شان ہو دنیا میں یہ دو چیزوں کی فکر جب آتی ہے ہی جب آتی ہے تو کا فرماتے ہیں بندے کا دین کیا ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے توجہ نہیں کی کیا ہو جاتا ہے آج مولویوں کو چھوڑ کر آپ اپنے گریبان میں جھا کے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں جتنے بےمان بےغات ہم بنے ہیں وہاں دو چیزوں کی وجہ سے ایک گھر کا سودا سامان ہمیں لے ڈوبا ہے اور دوسری ہم نے یہ دیکھا کہ کم از کم ایس پی تو بن جاؤں بیٹا ڈی ایس پی تو بن جائے تھندار تو بن جائے ڈاکٹر تو بن جائے توجہ نہیں کی میں ہوں تو ہاتھ چومنے والے ہوں میری عزت ہو میرا وطار ہو میرے پیچھے آگے ہوں خدا کی قسم یہی عوالت ہے جس نے ہر بندے کے دین کو برباد کر دیا ہے خدا اسلام یہ کہتا ہے قرآن یہ فرماتا ہے کہ دنیا کی عزت مت ڈھونڈ تم دنیا میں یہ سبحان اللہ اور سنیے اگلی بات جب ان ملاں کے پیٹ میں ان پیڑوں کے پیٹ میں ان سجادہ نشین جن کے متعلق اقبال کہتے ہیں کلندر فرماتا ہے میرا میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زربوں کے تصرف میں وہ کابوں کے نشے مند توجہ نہیں تھی اقبال فرماتے ہیں یہ سجاد رجواج کہ ہے سجا دو یہ کبے ہیں کیا ہے اور ان کے درباروں والے جو تھے جہاں وہ تھے باز باز بوکھا تو مر سکتا ہے پر ٹکٹی نہیں کھا سکتا توجہ نہیں کی یہ دنیا عزت شہرت کے پیاسے پجاروں کے بھوکے یہ لومب یہ لفنگے یہ کوے ہیں جو شاہینوں کے آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوا تٹی کھاتا ہے باز کبھی مردار اور کٹی نہیں کھاتا یہ انگریز کی تٹی کھا رہے ہیں اور جو ان کے شاہین درباروں والے تھے وہ مستق مستفا کے دربار سے نور کھاتے تھے توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی ذرا کہیے سبحان اللہ اسی وجہ سے میاں شیر ربانی کسور تشریف لے گئے دعوت تھی ولیمے کی گئے تو اپ ٹو ڈیٹ جن کا آگے ہوتا ہے پیٹ توجہ نہیں کی وہ کھڑے ہوئے ہیں کھڑے ہو کر کھانے کھا رہے ہیں پینٹ شرٹ ٹتا لگی ہوئی ہے میاں صاحب پہنچے محفل میں تو فرمایا جو انگلستان میں بغیر باپ کے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جاؤ ابراہیم قصوری صوفی کی کتاب خزینہ مارفت اٹھا کر دیکھو میاں صاحب نے ان کے ساتھ کھانا کھانا تو دور کی بات ہے بیٹھنا گوارا نہیں کیا دعوت چھوڑ کر چلے گئے اور توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی ذرا کہ سبحان اللہ قسم الزط کی جس کے قبضے قدرت میں فقیر کی جان ہے میرا تاجدار گول بھی یہی کہتا تھا توجہ رہی تھی آپ تو فرماتے تھے اس کو ترقی اسلام مت کہو یہ ترقی اسباب معیشت ہے اور وہ بھی غیر شرعی وہ بھی غیر شرعی فرمایا تم میں سے جب تم ہم میں سے جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا جیسے جیسے یہ ہوگی نبی کا دین رخصت ہوتا چلا جائے گا شریعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی سوائے پیٹ پوجا کے کچھ نہیں رہے گا وہ سب کے جاؤں کلندر اے آر ایف اے گور کے تاجھا تیری ازمت کو سلام تیب کی بات کر رہا ہے جو پہلے بتا گیا ہم آپ سے دیکھ رہے ہیں حوالہ دیکھنا ہو تو چھپاؤں گا نہیں کیونکہ چھپانا کسی لانتی کا کام ہے چھپانا کسی یہودی کے تٹو کا کام ہے سر توجہ نہیں کی ہاں میں دکھاتا ہوں میرے منیر پڑی ہے میرے پاس آپ کے آپ کے مکتوبات پڑے ہیں سر عبد القیوم پشاوری کے پاس آپ نے خط لکھا تھا فارسی میں جس میں یہ بات موجود ہے توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی ہم ہم ان کے مرید ہیں ان کے مرید ہیں اور رہیں گے اور ہماری دعا ہے کہ قسم خدا کی منہ پر مرتے ہوئے منہ پر ہمارے مہر علی کا نام ہو تو سمجھو ایمان مل گیا ہے توجہ نہیں توجہ نہیں کی ذرا کہیے سبحان اللہ دور سے کہیے سبحان اللہ کیونکہ اللہ کے ولی کا نام لیں گے تو رب کا ولی سمجھ کر لیں گے نا تو رب کا ولی سمجھ کر لیں گے تو ایمان اور اس کس کو کہتے ہیں توجہ نہیں کی اب چلیے آگے جب ان کے اندر پیٹ پوجا اور وہ او دو چیزیں جو حدیث میں آئی ہیں ایک مال کی ہس اور دوسری عہدے او کی کس کی بولو بولو بولو میں وفاق کی مشیر بن جاؤں اوے اوے اوے میری بھی گاڑی ہو بڑھی دی ساڑی ہو میری گاڑی ہو اور بڑھی کی ساری جانتے ہو ادا ٹے دو بس یہ فکر پڑی یہ فکر پڑی اس نے لانت ایسی ڈال دی کہ ان خنزیروں نے یہ سمجھا کہ اب ساز و سامان تو انگریزوں کے پاس ہے ادھر پیسہ ہے ادھر نہیں ادھر پھر ٹو ڈیٹ ملا بھی بنیں گے تو نوکریاں بھی ملیں گی توجہ نہیں کی ایک عہدے کی فکر پڑ گئی دوسری مال کی مال کی بولو یار حدیث کو ذہن میں رکھو حدیث سے بات بیان کیا تھوڑی بات ہے مدری سرکار کا فرمان تمہارے سامنے ہے خدا کی قسم اس کو حملی دنیا میں دیکھو تو سامنے ہے فکر پڑی انہوں نے دین کو پیچھے پھینک دیا کیا کیا انہوں نے گیا جی کی گران جی انگلش نہ بڑھیں گے وقار نہیں بندہ انگریزوں کے پاس اب جانا ہی پڑے گا اللہ دا قرآن بولیا واہ قرآن واہ واہ قرآن تیری شان لاک روک لاک سبحان اللہ قرآن خدان موحمد قرآن محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ ساری خود سارا محمد مزہ نہیں آیا قرآن بولیا قرآن بولیا ذرا تبج نالاگ سبحان اللہ مزے نال آگ سبحان اللہ اللہ سونے نے دسیا رب نے بتا یہ کام یہ سوچ یہ فکر کہ کافروں کے پاس عزت ملے گی کافران اطاعت کرنال عزت ملے گی کافروں کی بات ماننے سے عزت ملے گی پیسہ وکار ملے گا یہ ذہن میں بات منافق کے آتی ہے یہ منافق ہے اب قرآن سنو سورت بھی بتاؤں آیت بھی بتاؤں بتاؤ بولو زندہ آیت ہے سورت نساء ہے آیت نمبر ہے آیت نمبر 127 128 129 قرآن ہو قرآن اور ساری باتوں کی ہدایت نہ کرے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ذرا کہیے سبحان اللہ ادھر دیکھیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ زین ثم مانو ثم کا ثم سما ثم مانو سما مز داد کفرا لم اللہ لیغفر نیل ولا لم سبیلا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی سیدھے راستے کی کبھی ہدایت دے گا توجہ نہیں ہوگی اللہ فرماتا ہے صرف جن لوگوں نے پہلے ایمان قبول کیا پھر کفر کیا پھر ایمان کی, لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں مر گئے اس کا مطلب یہ نکلا کہ مومن بھی کافر ہو جاتا ہے اور اللہ اسے کافر بھی کہہ رہا ہے توجہ <ترجم> <نحین>: نہیں کی یہ ہے قرآن جس کا پوچھو میں کافر کو بھی کافی نہیں کر میں کافر کو بھی کافی نہیں کہنا چاہیے کاخر کو بھی کافی دور پھٹنے میں نے کہا کتے جو کافر کو کافر میں کہے وہ خود کافر ہے توجہ نہیں کی جو موہمن کو موہمن مانے وہ مسلمان نہیں رہتا اور جو کافر کو کافر میں کہے وہ مسلمان سکتا ہے جہ نہیں کی اللہ فرماتا ہے جو لوگ پہلے ایمان لائے پھر کافر بن گئے رب سات فرما رہا ہے یا گوڑ مار رہا ہے ہاں؟ تو معلوم ہوا مومن بھی کفر کرتا ہے جب کفر کرے گا تو کافر ہو جائے گا پھر مومن نہیں رہنے لگا اچھا تو پھر کفر کرنے کے بعد پھر ایمان لائے توبہ کر لیجیے پھر اسلام قبول کر لیا اندر سے توجہ نہیں کی سما کافرو پھر کافر ہو گئے مزاق بنا رکھا ہے دین کو جنہوں نے کبھی آ جاتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں پھر کفر میں بڑھ گئے پک گئے اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور ان کو ہدایت سیدھے راستے کی کبھی نہیں دے گا توجہ نہیں کی اللہ یہ کیفیت اللہ نے بیان کی ہے منافقوں کی کن کی منافق کبھی آ ہے کبھی نکل جاتا ہے تب اللہ فرماتا ہے بد شر المنافقین منافقوں کو خوشخبری سناؤ کیا سنا بولو بولو بولو ذرا جی نے ہو کے اللہ منافقوں کو کیا سنو خوشخبری کس بات کی دردناک عذاب کی اچھا دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے یا بری خبر ہوتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے یہ مطلب ہے انہوں منافکا کافران سارا ناستے نا تو یعنی اللہ تعالی فکر جان لوس دے رہی ہوگی تھی کر دے رہے ہائے اللہ اندازہ انہوں نے خوشخبری دو خوش ہو مناف تو بڑا لاب ہو وجو نہیں پی پی یہ مطلب دے فکرے کس جانے سنت خدا بھی سنت کرنا کرنے میں سا مزاق کر جانا تو وجوہ نہیں جی پی پی مینو نے ج منافکا کافر پٹن آنے میں توجہ نہیں کیتی ہوں اگے سن رب ان بارے دے بارے کی آدھا اللہ الکافرین الفرینا مل دوں منافکا نو جنہ نشارت خوشخبری دینی ہے وہ کہ منافک نے ادا سرما ہے جہفرا نوست بن کرشانی توجہ نہیں کی تھی اگے رب دوستی بنا سبب دسیا ہے کیوں بنا آگے رب نے سبب بیان کیا کہ یہ منافق کافروں کو کیوں دوست بناتے ہیں رب فرماتا ہے ان عزتوں فن اللہ کیا یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں توجہ گی کی. کیا تلاش کرتے ہیں ہمیں وقار ملے گا ہمیں عزت ملے گی معلوم ہوا منافق کافر کے ساتھ سنگت لگاتا ہے دوستی جوڑتا ہے اس کی تعت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے تاکہ مجھے دنیا میں عزت مل جائے عزت اور وقار مل جائے عہدہ مل جائے اور مال لب جاؤ مال لب جاؤ اللہ سے آتا ہے خب خبردار سن لو بے شک ساری عزت کا مالک اللہ ہے کی مطلب اگر عزت ڈھونڈنی ہے تو رب کے ساتھ جوڑو اس کے دین کے ساتھ جوڑو توجہ نہیں دی رب تعلی کی اس بات کی سچائی اور صداقت کی دلیل تیرے ملک کے پاکستان کے اندر آنے والا ہر حکمران ہے جب بھی آیا عزت ڈھونڈنے کے لیے انگریزوں سے دوستی جوڑی جرانہ قائم کیا عزت مل جائے کسی کو پھانسی پہ لٹکوا دیا کسی کو کتے کی موت مروا دیا कس کسی کی, کی ٹینڈ میں جوتے مروا مروا کر باہر بٹھا دیا کسی किसी کو کسی کمینی کو ते किसी को ٹیکسی کو باہر بٹھا دیا बिठा दिया گھومتی پھرتی رہے بچتی رہیں جہاں مرتی رہے آپ یہ ہے میرا پروت دگا کا کام رب نے بتا دیا عزت نہیں ڈل سکتی کچھ توجہ نہیں کیے کی سبحان اللہ اب انہوں نے عزت, کے عزت لینے کے چکر میں وکار کے چکر میں جو مہما عزت اور وکار مصنوعی اور بناوٹی خنزیروں کے دل دماغ میں تھی انہوں نے انگریزی تعلیم یہودی کے نظام سارسی نظام تعلیم یہودی کے ساتھ جلانا جوڑنا شروع کر دیا لیکن آؤ یہ بتاتا چلو اور فرض سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کام کہ وہ لانتی تعلیم کو داخل کر لو جو کفر بغیرتی دجل فریب شیطان بناتی ہے دجل فریب والا انگلش بناتی ہے ایسی تعلیم کو سب سے زیادہ سب سے اول سب سے پہلے قبول کرنے والے اور ملانے والے وہ دیوبند وہاں بھی تھے تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے خود سر سور خان خود سر سور خان کٹر وہاں بھی تھا توجہ نہیں کی کون تھا وہ کہتا تھا وہاں بھی کی تین قسمیں ہیں ایک خالی وہاں بھی ہوتا ہے ایک وہاں بھی کریلا ہوتا ہے تیسرا وہاں بھی کریلا نیم چڑھا ہوتا ہے اور کہتا تھا میں تیسرے درجے کا وابی ہوں معلوم ہوا مونج اتھو ہی کٹی اچڑی شروع ہوئی ہے توجہ نہیں کی تھی موج مسلمانوں نے کتوں کٹی اچنی شروع ہوئی ہے وہابیاں تو ہے یہ تو ابتدا بنی ہے کیوں یہ کیوں سب سے پہلے ان کے ساتھ لگے ان کا مذہب تھا نو رو خود رو توجہ نہیں کی نواں نواں اگداسی پیا نیا نیا اگ رہا تھا نیا اگ رہا تھا اور اپنے آپ اگ رہا تھا پیچھے سے بیج کوئی مستفان نہیں ڈالا تھا توجہ نہیں کی پیچھے سے بیج مستفا نے جو رہا تھا بھی نیا, نیا نیا نکل رہا تھا جب نکل رہا تھا تو ان کو باطل کو ہمیشہ اپنے پھلنے پھولنے کے لیے پیسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے وہ حق توڑتا ہے جو پیسے سے بھی بےنیاد ہوتا ہے اور افراد سے بھی ہوتا ہے توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی کیسی کیسی باتیں خدا تمہیں توجہ نہیں کی ہاں ایمان سے بتاؤ فقیر کے پاس حق ہے نہ کبھی پیسہ سوچا ہے ادھر اتنا ہوگا تو ہمارا دین پھیلے گا ورنہ نہیں اور نہ ہی کبھی افراد اور نفری کا سوچا ہے افراد اور نفری بڑھانے کا سوچتا تو ڈنڈی مارتا تاکہ لوگ خوش ہو کر میرے ساتھ لگیں جب دین کو ایک شیر کی بجا ایک پائیا پیش کرو ایک پاؤ پیش کرو آدھا شیر پیش کرو تو بھاگ کر سارے ساتھ ملنا کوشش کرتے ہیں کہ ایسا آسان دین تو جلدی سے ہونا چاہیے کبجو رہے گی اور جہاں دین ہو سیر کا سیر اوتے پیچھے کاراں والے بھی نہیں ہوں گے الا ماشاء اللہ یہ ما کوئی انچوں برلا ہی مووم میں نکلتے توجے کی تھی توجہ کی تھی کہ سبحان اللہ پھر کثرت نہیں ہوتی قسم خدا کی یہ جو اجتماع کرتے ہیں لاکھوں کے کیوں دین کو چھپاتے ہیں کفر کے خلاف کیوں نہیں بولتے یہود کے منصوبوں ساتھوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے مسلمان کو خبردار کیوں نہیں کرتے مہار بغیر اس تاکہ پھاڑو پھسڑ پھاڑو کون پھسڑ اس واسطے مانڈا مانڈا پڑ سڑ دیں میٹھا میٹھا توجہ نہیں کی بھی. میٹھا میٹھا رکھتا ہاں بشارتیں سنائیں اور باقی سب کچھ دین پی جائے یہ ان ملونوں کا کام ہے جو دین جو دین پہنچا کر لوگوں کو بچانا چاہتا ہے وہ کبھی نہ جیبوں کی طرف دیکھتا ہے نہ افراد کی کثرت کی طرف دیکھتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے اس کو پتا ہے میرے پاس حق ہے حق کے ساتھ رحمان ہے کوئی لگے گا تو اپنا فائدہ ہے نہیں لگے گا تو اپنا نقصان ہے مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے توجہ سے دور سے کہیے سبحان اللہ اب انہوں نے انہوں نے نفری بڑھانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے اپنے مصنوعی دین کو تقویت دینے کے لیے انگریزی مدارس انگریزی یہودی نظام تعلیم لانتی کے ساتھ اتفاق رکھا ان کا جوڑ ہوا توجہ نہیں کی جب انہوں نے جوڑ کیا تو اس کے نتیجے میں پھر پیسہ آیا دولت آئی انگریز آئے اور اپنے غلاموں کو بھرپور نوازا بھرپور نوازا انہوں نے جس کی وجہ سے مدارس آسمان چومنے والی عمارتیں بن گئیں بڑے بڑے مربوں میں مدرسے بن گئے اسلام نیچے جا رہا ہے نیچے جا رہا تھا اور ان کے مدرسے اوپر جا رہے تھے توجہ نہیں کی مدر سے اوپر جا رہے اسلام نیچے جا رہا ہے مدرسے پھیل رہے ہیں اسلام سکڑ رہا ہے وجہ کیا ہے اگر وہ اسلام کے مرکز تھے اسلام کے سکڑنے کے ساتھ وہ مدرسے سکڑ جاتے اسلام کے نیچے جانے کے ساتھ مدرسے نیچے جاتے وہ پھیلنے لگ گئے وہ بلند بالا عمارتیں بن گئی سب کو چھونے لگا مارسور سے کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے توجہ نہیں کی اور کفر کے قریب ہو گئے کفر نے نوازا ان کو اور خوب نوازا اور جب یہ بریلویوں کی باری آئی تو ان کے جو پیچھے تھے بزرگان دین وہ تو بڑے پختہ خیال تھے توجہ نہیں کی وہ کافروں کی وہ پختہ خیال تھے وہ کسی بد مذہب کی ریس نہیں کرتے تھے کسی بد مذہب کو اس میں نہیں سمجھتے تھے نمونہ نہیں بناتے تھے ان کی اتباع نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ان کا یہ یہ فتنہ ہے ان سے دور رہو اور جب یہ پیٹ پراستہ ہے پیٹ پراستہ تو ان بختوں والوں نے کیا کیا انہوں نے کہا حضرت جو وہ کر رہے ہیں اگر ہم نے نہ کیا تو پیچھے رہ جائیں گے توجہ تو نہیں کی پنجابی میں کہتا ہوں وہ ننگے ہیں ہم کپڑے پہنے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا جب وہ ننگے ہیں تو ہمیں بھی ننگا ہونا چاہیے توجہ تو نہیں کی مجھے جیسے ایک شخص کہنے لگا چشتی اگر تم انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو تم تو پیچھے رہ جاؤ گے اگر تم نے یہ جناب جی انگریزی انگریزی ترقی جس کو کہتے ہیں اگر یہ حاصل نہ کی تو پیچھے رہ جائیں گے وہ قومیں میں آگے نکل جائیں گی ہم ان کے برابر کیسے چلیں گے ترقی یاستہ ممالک کے ہم پلّا کیسے ہوں گے برابر کیسے چلیں گے میں نے کہا حضرت بات تو آپ کی بڑی پتے کی ہے باقی پیچھے رہ جائیں گے میں نے کہا آپ نے خالی کافرو سے پیچھے رہنے کا جو فکر رکھا ہوا ہے اس تک محدود کیوں ہو ذرا پھیلاؤ تو صحیح کہنے لگے کیسے میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے پاس کتلے ہیں چھڑیے ہیں چھڑیے کہنے لگے کون سی میں نے کہا جو خنزیر کے منہ میں ہوتی ہیں کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا پیدا کرو جلدی سے اپنے منہ میں چھڑیاں رکھو پنجابی چپلیاں رکھو کیوں ورنا خنزیر سے پیچھے رہ جاؤ گے میں نے کہا تمہاری ٹانگیں کتنی ہیں کہنے لگے دو میں نے کہا کتے کی کہنے لگے چار میں نے کہا دو پیدا کرو نہیں تو پیچھے رہ جاؤ گے توجہ نہیں کی میں نے کہا گدے کے کان کتنے امبے ہیں کہنے لگا پونے فٹ کے میں نے کہا تمہارے کہنے لگا دو انچ کے ڈیڑھ انچ کا تو میں نے کہا پیچھے رہ جاؤ گے کان بڑھاؤ نہیں بڑھتے تو میرے پاس آؤ میں پلاس ڈال کر ملا جی کا اور پروفیسر کا کان ضرور گدھے تک برابر کر دوں گا تاکہ پیچھے نہ, نہ رہو توجہ نہیں دی کہنے لگا چشتی یہ کیا بات ہوئی ہم جانوروں کے برابر ہو جائیں ہم جانوروں کی برابری سوچیں میں نے کہا شرم نہیں آتی بغیرت کہیں کہ, کہ الا ہم شرر بری رب فرماتا ہے پھر جانوروں سے بچتا ہے جبھی تو ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں ماں کا منویا اپنا لا نکال کر کتا کاٹتے جو ہے کہ نہیں ہے ہاں جواب ہو جواب ہو سنے تو دل ٹھر جائے مزہ پھر دل ٹھر جائے پتا پھر چلتا ہے کہ کیا ہے دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا لیکن اب یہ آپ کو بتاتا چلوں بتاتا چلوں کیا بتا ہی دوں اور ختم کر دوں کہ آج کا یہ جمعہت المبارک کا جو موضوع ہے یہ ایک تمہید ہے موضوع اصل مقصود بال بیان آگے پڑا ہے اگلا آل... جمعہ تو میں آپ کو یہاں نظر نہیں آؤں گا انشاءاللہ اللہ العزیز میں نے کسی اور جگہ پڑھانا ہے اور بڑی مجبور بڑے اصرار کے ساتھ انہوں نے مجبور کر کے لے لیا ہے. اللہ اس سے اگلا جو میں ان اللہ عزیز آپ کے ساتھ دو ہاتھ کروں گا اللہ <laughs> اور یہ بقیہ موضوع جس میں اصل سمجھاؤں گا کہ یہ دینی مدرسے جو دین کے نام پر اب چل رہے ہیں یہ یہودیت کے مورچے کیسے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آج آج یہ تمہید ذہر میں رکھ لو تم ایک جمعہ جو درمیان میں نہا ہے اس کو یاد کرو اور اگلے جمعے اس کے ساتھ تتمہ اس کا لگا کر اس کو پورا کر دوں گا آخر دعوانا انل الحمدللہ رب اللہ پرتے سدی دار اٹھ گئی جہان تو میری میاں دیا مرتیا تو موہ بر منگنی رنامر تو گئی دلیر <تصفيق> بڑا <تصفيق> <تصفيق>